بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وحمد السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تو باقی تمام ورث میں موجود برادران کو بافیہ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس اقائد نرواشہ جوابن میں سے درس نمبر سے تیئیس آشہ وزرات کی تک پہنچا ہوں اس میں جو سوال اٹھا ہے آج اس کتاب کے سوال نمبر چھہتر سے شروع ہو رہا ہے ایک نایاب باب ہے اس باب میں نکیر منکر کے ہمارے بعض قیامت پر مختلف موضوعات پر ایمان رکھنے کے بارے میں تو آج جو ہے نکیر منکر کے سوال کے بارے میں پورے سراعت سے گزرنے کے بارے میں میزان یعنی میزان ترازوں کو بولتے ہیں مراد انسان کے اعمال کل قیامت میں تو لے جانے کے بارے میں اور حساب کتاب انسان کے اعمال کے کل قمد میں حساب کتاب ہونے کے بارے میں ہمارے عقائد کے بارے میں مختلف سوالات ہیں اور ان سوالات کے بارے میں جواب آپ کو مختصر الفاظ میں ملیں گے تو نکیر منکر جو ہے ہاں جی اس میں دو ناشناز فرشتہ اس معنی میں ہاں جی نکیر منکر یہاں گناہ کے معنی میں نہیں ہے ناز اللہ دو ناشناس چونکہ عربی زبان میں ناشناختہ شدہ مت پی دے چیز ہاں کون سے نکیر منکر جی؟ تو اس لیے جو یہاں دو نا شناز فرستہ کا ہم ویسے نہیں جانتے ہیں لیکن قبر میں جب آپ آئیں گے اب کیونکہ آپ کے آنکھ میں یہ طاقت ہوگا فرشتوں کو آپ دیکھ سکیں گے دنیا میں ہمارے آنکھوں میں جو ہے خواص اللہ کے جن لوگوں کو اللہ نے جن کے قلب باطل کو روشن کیا ہاں جی صفائی قلب پیدا ہو گیا واول الہی اب فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں ان کو قدر سر پاک روح کو ورنہ جو ہے ہر انسان نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن قبر میں پہنچے کے بعد یہ دو فرشتے اب بندہ دیکھ لیں گے چونکہ آپ آپ کے آنکھ آخرت کی آنکھ اختیار کر گئیں تو آپ اب, اب ان فرشتوں کو دیکھ لیں گے ان کو نکیر منکر سے تعویر کیا دو ناشناس فرشتے جن کو آپ پہلے نہیں جانتے تھے آج آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ سے سوال کریں گے ہاں جی اور باقی ان موضوعات پر بھی بحث ہوگا تو سوال نمبر شہتر یہ ہے کیا سوال نکیر منکر یعنی منقر ہمارے مرنے کے بعد ان دو فیصلوں کے آخر ہم سے سوال کرنا سرات پل سرات سے گزرنا ہاں جی پلے کے بارے میں اندر تفصیل سے سوالات ہوں گے اور ویسے سرات جو ہے پل کے معنی میں ہیں ہاں جی سراعت جو ہے یہاں پل کے معنی میں ہے جس طرح حدیث میں آیا ہے یہ پل جہنم کے اوپر ہے پانی کے اوپر نہیں دنیا کے پل پانی کے پل ہوتے ہیں لیکن قیامت کا یہ پل جہنم کے اوپر ہے جو یہاں سے گزر جائے گا وہ بیش کی طرف پہنچ گا جو نہیں گزرے گا وہ یہاں سے جہنم میں گرے گا اور میزان انسانوں کے اعمال تولے کے بارے میں تو کیا سوال نکیر منکر منقر میزان حساب کتاب پر اعتقاد رہنا واجب ہے کہ کل خیمن میں یہ مراحل ہمیں گزرنا ضروری ہو تو جواب جی ہاں مذکورہ چیزوں پر اعتقاد رہنا واجب ہے چنانچہ حضرت شاست محمد نورواش علیہ رحمہ فرماتین کے تعب الاعتقاد کسی تعویل کے بغیر یہ شاست کے بارے تو تجمان عربی کے کسی تعویل کے بغیر عالم آخرت سے مطابقت رہنے والی کسی حیات میں نکیر و منکر یعنی چونکہ فرشتے ہم نے نہیں دیکھا تو اس مناسب اس عالم سے مناسبہ رہنے والی شکل سراج میں ہاں جی تو عالم آخرت مطابق رہنے والے کسی حت اور شکل سورت میں نکیر و صورت میں نقیر منکر جو کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ دو فرشتے ہیں کہ سوال ہیں ان کے سوال پورے سرات۔ اور میزان میزان ہر انسانوں کے اعمال کا تولنا حساب اور جنت دوزخ کے وجود پر کہ یہ سب چیز کل ہونا ہے موجود ہے ان کے وجود پر اعتقاد رہنا واجب ہے یہ شاشر علیہ کے حکوم آپ کے جو ہے ہیں آپ فرماتے ہیں تمام چیزوں پر اعتقاد رہنا واجب ہے کہ ضرور نکر منکرائیں گے سوالات کریں گے پہلے صوراج سے ہر صورت میں گزرے گا اور میزان اعمال تولا جائے گا آپ کے اعمال کا حساب کتاب ضرور ہوگا اور بحث جہن دوزق ابھی سے موجود ہے اس بات پر اعتقاد رکھنا واجب ہے سوال نمبر ستہتر یہ نقیر منکر ہماری قبر میں آکر سب سے پہلے کن اہم عقائد کے بارے میں سوال کریں گے کین کا اہم عقائد کے بارے میں جو بنیادی عقائد ہیں ان کے بارے میں سوال کریں گے کیونکہ ایک دوسرے موضوعات عادیث میں آتا ہے ان کے بارے میں بھی سوال ہے لیکن یہاں ان اہم عقائد کے بارے میں سوال کریں گے اس کا جواب تو جواب کیا ہے نکیر منکر جو ہے ہماری قبر میں آکر سب سے پہلے ان اہم عقائد کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے اور اس کا سوال کا جواب ہماری دعوت شریف کے تلقین مجد میں ذکر ہوا ہے یہ جواب جو ہے کہ کن کن سوال چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے تو اس سوال کا جواب تلقین مجد میں ذکر ہوا ہے. چنانچہ حضرت امیر کبی سید الحمدان علیہ رحمٰ تلقین مجد جو عام طور پر دعوت کی کتابوں میں موجود ہیں تالقین مج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دو فرشتے ان کے بعد تالقین کے اندر فرماتے ہیں کہ دو فرشتے انہیں نخیر من کر قبر میں تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے پوچھیں گے تو وہ یقین سوال کے جواب یہ ہوا کہ وہ وہاں جو کیا سوال ہوں گے یہ سوال ہوں گے تم سے پوچھیں گے وہ دو فرشتے کہ تمہارا رب یعنی پروردگار کون ہے تمہارے دین کیا ہیں تمہاری کتاب کون سی ہے تمہارا قبلہ کیا ہے تمہارا نبی کون ہے اور تمہارا امام کون ہے یہ سوال جو ہے وہاں پر پوچھے گا ہاں جی عبارت عربی عبارتِ یاطیک رسولان من الرحمان اللہ کی طرف سے دو فرشتے آئیں گے وہ صلاح دبیل کا اور تجھ سے سوال کریں گے ہاں جی من رب کا مین دینی کا من کتاب کا امن قبلتِ کا نبی کا امن امامی کا ہاں جی تو یہ سوالات جو ہے میرے کا بنواں فرمائے ان چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے خوب نقیر منکر کے مذکورہ بالا سوالات کے لیے جب وہ یہ سوال کریں گے تو جو ہے کیا جوابات دیں گے بندے ممن کو پھر صحیح جواب کیا ہونی چاہیے ان چیزوں کا تو جواب ان سوالات کے جوابات بھی حضرت امیر کبی سید الحمدانی علیہ رحمان اسی تلقین مجد میں دیے ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ جب پھر سے جب پوچھیں گے تو ہمارا رب کون ہے تو جواب میں آپ کہیں گے اللہ ربی اللہ میرا رب ہے اور تمہارا دین کیا ہے تو جواب میں فرمائیں گے والاسلام دین اور اسلام میرا دین ہے تمہاری کتاب کون سی ہے تو جواب میں کہیں گے وقرآ کتاب ہے اور قرآن میری کتاب ہے اور پوچھیں گے تمہارے قبلہ کون سی چیز جگہ ہے کس طرف تم رخ کر کے نماز پڑھتے ہو تو والکعبہ تو قبل تھے اور کعبہ میرا قبلہ ہے تمہارا نبی کون ہے جواب آگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وََ وسلم نبی اور حضرت محمد بصفہ صلی اللہ علم میرا میرا نبی ہے والین عليین اور تم بارا امام کون ہے تو جواب ہم فرماتے ہیں وہ علين علیہ السلام امامى یہ لب تین دفعہ تكرار كرتے ہيں و علين علیہ السلام امامى و علين علیہ السلام امامى يعنى یعنی اور حضرت عليیہ السّلام میرے امام ہیں يعنى اس ميں عليِ السلام کے نام کو تین مرتبہ ذكر کرنے میں ہمارے بزگار نے كہا ہے ہاں بہت سلمان ہے اپنے تقارير ميں تحریر ميں كہ اس مطلب يہ ہے کہ چونكہ جو ہے اس کے مطلب يہ ہے كہ علیہ السلام ميرا امام ہے اب مسلمانوں نے جو تو خلوفہ کا سلسلہ بنایا تھا ان میں پہلا میرا امام نہیں ہے علی میرا امام ہے دوسرا میرا امام نہیں ہے علی میرا امام ہے تیسرا خلیفہ میرا امام نہیں ہے وہ ٹھیک ہے دنیا میں حکومت کے نظام چلا والا چیز ہے اما اللہ کی طرف سے بشر کے ہدایت کے لیے جس ہستی کو بھیجا گیا ہے جس کے امامت کو نہ ماننے سے کل ہم سے مواخذہ ہوگا کل ہم سے سوال ہوگا جواب ہوگا ہمارے اعمال پر اثر پڑیں گے ہمارے بہت جہنم کا سبب بنے گا وہ ہے علیہ السلام کی امامت اور آپ کے بعد بارہ امام اعیمِ الوید علیہ السلام کی امامت کو ماننے اور نہ ماننا یہ بنیادی عقائد میں شامل ہے ہاں جی ہمارے بنواش کی تعلیمات کی روشنی میں اور کل آپ سے قبر میں پوچھیں گے ان کی امامت کے بارے میں باقی خلفاء کی خلافت کے بارے میں امریکہ نے نہیں فرمائے ان کے خلافت کے بارے میں بے کال پوچھا جائے گا ایسے کچھ نہ سوال میں آیا نہ جواب میں امریکہ بے نے اس کا کوئی ذکر کیا تو علیہ السلام کے نام گرامی تین دفعہ ذکر کرنے کے بعد پھر یہ کہ بعد دیگر گیارہ امام جو ہے علیہ السلام کے آسمانۂ گرامی باقی علمہ علیہ السلام کے آسمہ گرامی ترتیب وار ذکر فرمایا ہے ہاں وہ پرے بارہ تلقین ذکر تلقین میں تفصیل کیا آپ تاوع شریف کا مطالعہ کریں اس کے بعد امام محمد مہدی علیہ السلام تک کا نام تفصیل سے ذکر کیا ہے امیر کا بی دانی نے اس طرح حضرائے نگرام ہمیں اس بات پہ ہاں جی ہمبیر کبیر علیہ الرحمٰن بھی یقین دلایا ہمیں ابن کبیر کبیر جو ہے آپ بھی اس بات پر مضبوط محکم اقدار رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد جو اس امت کا رہبر اور رہنما ہے امام ہے حجت خدا ہے ہاں جن کو نہ ماننے سے ہمارے اعمال پہ اثر پڑیں گے کل عمل میں اور تو وہ ان جن کو ماننا ضرع رسول کے رسالت کے بعد وہ علیہ السلام اور باقی گیارہ ایمِ اہل ای علیہ السلام کی ولایت امامت وسائیت ہے کہ رسول اللہ کے بعد امت کو ہدایت کے لیے امت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ دین اسلام کی نورانی تعلیمات کے حقیقی مفسر اور مبین جو ہے اللہ کے حکم سے پیارے رسول نے علمِ اہلت ای علیہ السلام کو دکھایا ہے اس لیے امیر کبی علیہ رحمٰ نے بھی ادھر تلقین میں انہیں بارہ اعمہ کے بارے میں آپ نے کہا ان کے بارے میں سوال بھی ہوگا اور جواب بھی ہمیں بتا دیا تو یہ جواب ہمارے عقائدہ ہے یعنی یہ جواب ہمارا عقیدہ ہے یہی سوال یوں ہوں گے اور اس کے جواب بھی درست جواب بھی یہی ہے درست جواب اس کے علاوہ اور کوئی نہیں پھر سوال نمبر اچھا اٹھہتر جو ہے تلقین مت کے آخر میں کون سی دعا کا ذکر فرمائیے خاص طور پر جو آپ تلقین مِت کے آخر میں حضرت امیر کبی سیدانی نے یہ دعا ذکر فرمائی ہے کہ ہم صادتی وقعتی و امتی و امامی بیہم اطولّہ و من اد اہم یعنی یہی ہستیاں ہم صادتی یہی ہستیاں میرے سردار ہیں قیادتی میرے قائد ہیں ہاں جی میرے امہ ہیں وہ امام اور میرے امام ہیں ان میں سے ہر ایک میرے امام ہیں بہیم متواللہ اور میں انہی ہستیوں سے محبت کرتا ہوں امن اداہم اور انہی ہشتوں کے دشمنوں سے بیزاری دوری چاہتا ہوں امن اداہ تبرہ تواز نگرامی کہ آئی میں محبت معدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے جز ہے ہاں جی اور اس میں اہم ترین باپ جو ہے سے تولا و تبرہ کہ مجھے کن لوگوں سے نزدیک ہونا اور کن لوگوں سے دور ہونا ایک ہاں جی یہ ایک اہم بنیادی عقائد میں سے ہے جو کہ کل میں طیبہ میں بیامی بیان کیا ہاں جی عقل میں طیبہ اللّہ محب رحمۃ اللہ و علّہ مبغذیم لانت اللّہ جو لوگ پنجدہ نے پاک سے محبت کرتے ان پر اللہ کی رحمت ہے جو ان سے دشمنی کرتے ان پر اللّہ کی وہ را... اللہ کی رحمت سے دور ہو اللہ کی لعنت بھیجا ایسے ہی اس دعا کے انداخر میں بھی یہی کہہ رہے ہیں اے اللہ یہی بارہ علم الود علم و سلام یہی میرے سردار ہیں یہی میرے قائد ہیں اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والے یہی میرا اماں اور امام ہے ان میں سے ہر ایک اللہ میں انہی سے محبت کرتا ہوں ان سے اور ان کے دشمنوں سے بیزاری چاہتا ہوں لیسے ایک نروشی بن تعلیمات کی روشنی میں امیر کبیر سے محمد نرواش تعلیمات کی روشنی میں عادث نبی کی روشنی میں ہمارے لیے یہ ہرگز گنجائش نہیں ہے کہ عال محمد اور ان کے دشمن کو ایک ہی صف میں لایا جائے اور ان پر برابر کے جو ہے ان کو حیثیت دیا جائے ہاں جی یہ باتیں نرواش دنیا میں سو فیصد باطل نوضم اللہ کے حسین ابن علی اور یزید کو ان کے اس جنگ کو جو ہے کربلا میں ہونے والے اس عظیم معرخے کو جو ہے دو شہزادوں کی جنگ قرار دیتے دے. اگر کوئی نرواشی دنیا میں سے کہتے ہیں اس کو ہزار دفعہ ایک دفعہ نہیں توبہ کرنے چاہیے ایسے غلط باتوں سے ہاں جی کیونکہ محمد والن پاک آدم وحسن بارہ علیہ السلام ہیں ان کے محبت معدد کو ہم پر واجب کرا دیا ہے اور ان کے بارے میں کل قیامت میں بھی سوال ہوگا زینگرم کی نانچی قبر میں بھی سوال ہوگا یہ معمولی عقائد نہیں ہے کہ مانیں تو ٹھیک نہ مانیں تو کوئی مسئلہ نہ ہو انہیں کی محبت معدت ہے جو مانیں گے تو کل آپ کو جو ہے یہ حضرات آپ کے شفیح ہوں گے نہیں مانیں گے تو ان کی سے ہم محروم ہو جائیں گے ہمارا اعمال کی قبولیت کے لیے ان کے ولایت امامت کو ماننا شرط ہے اور ہم ان کو نہیں مانیں گے تو ہمارا اعمال قبول نہیں ہوں گے قبول نہیں ہوں گے تو آپ کو وہ فائدہ نہیں دے گا جو آپ کے اچھے عمل کو ملنا چاہیے تو نگر میں دعا کرتا پرملیکالم ہم جو ہے جس طرح ہم دنیائی امتحانوں میں آزمائش کے ہم تیاری کرتے ہیں خصوصاً طور جو ہے ہاں جی مختلف اداروں میں رہنے والے اپنی ترقی کے لیے اس طرح ہم اپنی آخرت میں ہاں جی قبر میں پہنچ کر جو ہم سے سوالات ہوں گے آحرت میں جو سوالات ہوں گے ہاں جی عقائد کے سرج میں اعمال کے سرج میں ان تمام سوالات کا بھی ہم ابھی سے جو ہے اپنے عقائد کی صحیح اصلاح کر کے اپنے اعمال کے صحیح اصلاح کر کے ان سوالات کا بھی جواب تیر کریں کیونکہ وہ زیادہ اہم ہے پروادر ہم سب کو محمد عالم محمد کی صحیح معرفت کی توفیہ تحرمہ اور دین اسلام کے بنیادے عقائد کی صحیح معرفت اور معرفت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیہ امین رب <laughs>